کل والے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا ہاں جی شروع کرو الجب اللہ حجم الفال <سؤال> وہ روکنا ہے ایک حصے کو دوسرے کی طرف ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف <defend> ایک حصے کی طرف اور یہ پانچ لوگوں اور لیے جانے کے لیے پانی اور لاح جا بونا بھی ہالن جو کبھی بھی محجوب نہیں ہوتے ایک فریق وہ ہے لا یوح جا بنا کسی بھی صورت کچھ بھی ہو جائے وہ محجوب ہی نہیں ہوتے انہیں میں لینا ہی لینا ہے حجبے نقصان کے باب میں نہیں حجبے ہرمان کے باب میں حجبے نقصان کے باب میں ہی آ جاتے ہیں بہت سے تعداد اچھے ہیں اور دوسرا جو ریکونا مثال گیا کسی حالت میں کسی حالت میں وہ بعض حالتوں میں یہ تنویر تب کی بنا لینا بحالن بحالن تو بور بور دو رسونا پر ہے مبنین یہ بنیاد رکھا گیا ہے اللہ اسلعینی دو اصولوں پر اس کی بنیاد دو اصولوں پر ہے ہم نہیںلاد اوم کے علاو نہیں اولاد اولاد الامی امی سیوائے اولاد ام کے اولاد اوم جو ہیں یہ اوم کی نسبت سے میت کے ساتھ ان کا تعلق ہے میت کی ماں کی اولاد اب میت اور ان کے درمیان ماں ہے میت کی ماں کی اولاد ماں ہوگی تو پھر بھی یہ وارس لن ادامی استحقافی ہاؤ جارے کام کی موجودگی میں بھی لن ادامی استحقافی ہا تمام طرقے کے حقدار نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام ترقے کے حقدار نہیں ہوتے جو اللہ یا اللہ تی یا اینی ہیں وہ تو اسبا بن کے سارا کچھ سمیٹ جاتے ہیں یہ اسبا بنتے ہی نہیں لیکن احدام استحکافی ان کے حق کا کے منعزم ہونے کی وجہ سے جمی اختار سارے ترقے پر سارے ترکے پر چونکہ ان کا حق نہیں ہوتا یہ ان کی موجودگی میں بھی وارث بن جاتے ہیں بستانی پھر قریب والا کرنا پھر آتاباد محروم اور جو مشروم ہو جاتے ہیں راجانا بنتے ہاں وائنجا بھی مزور کے نزدیک حاجب بنتے ہیں کافر جو ہے نا ابن کافر مثلا وہ حاجب نقصان بن جائے گا ابن کی موجودگی میں ابن کی موجودگی میں میت کی ماں کو سدس ملنا ہے اب یہ ابن کافر ہے کافر ہونے کی وجہ سے محروم لا یعنی مسلم ال کافر کافر خود تو محروم ہے لیکن اماں کا ستیہ ناش کر گیا اس کو اٹھا کے سدس کی طرف پھینک دیا اس نے حجب نقصان بن جائے گا <سؤال> ورقیق بھی رقیق کاتل بھی رتیق غلام بھی اور محجوب یعنی جو خود محجوب ہے ایک ہے محروم ایک محجوب جو خود محجوب ہے کسی دوسرے کی وجہ سے اس کو حصہ نہیں مل رہا لیکن وہ حاجب بن جائے گا دو بہنے اور جیزید جیزید کسی بھی جہت سے بین محمد لائن محمد مزید مار ابھی ملتے وہ محجود کر دیتے ہیں وہ حاجب بن جاتے ہیں ماں کے لیے ماں کو سورت مل جاتا ہاں باب کی موجودگی میں یہ خود تو وارث نہیں محجوب ہے لیکن ام اس کو سلوس نہیں لینے دیتے اس کو پھر سلوس ہی ملتا ہے آج ہم نے پڑھنا ہے باب مخارج الفرو فروز کے مخارج کا بیان فروز کے مخارج کا بیان اتاب اللہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہندے ملک کتنے ہیں چھ چھ میزف ربو سون سلوس اور سلوسان جب یہ اکیلے اکیلے ہیں قانون نمبر ایک قانون نمبر ایک جب یہ اکیلے اکیلے آئیں گے تو پھر ان کے ہم نام عدد سے مخرج بنے گا دوسف آئے گا تو دو سے مسئلہ بنے گا دو سے ربو آئے گا مسئلہ بنے گا چار سو سے سمن اکیلا آئے کا مسئلہ بنے گا آٹھ سو روپئے سلوس آئے کا مسئلہ چھ سے جلوس یا سلوسان آئے گا تو مسئلہ تین سے بنے گا اکیلے اکیلے آئے تو ان کا ہم نام عدد اس سے مطابق قانون نمبر دو ایک ہی جنس کے دو آ جائیں ایک ہی جنس کے دو آ جائیں تو بڑے عدد سے مقرد بنے گا مسئلہ بنے گا ایک ہی جنس کے دو جمع ہو جائیں تو مسئلہ بڑے اگر جی اور روبو آ تو مسئلہ چار سے بنے گا مسئلہ چار سے بنے گا روبو اور سمون آ تو مسئلہ آٹھ سے بنے گا سمون سے نہیں آٹھ دو گروہ ہے نا ایک ہے نیزف جی روب اور سمون دوسرا فزس سجوس اور فجوسان جب یہ اکیلے اکیلے آئے کسی مسئلے میں حصہ اکیلا یہ اور کوئی حصہ نہیں پھر ہم نام ادب سے مسئلہ بنے گا اور اگر مسئلے میں ایک جنس کے دو آ جائیں یا تین آ جائیں تو بڑے عدد سے مسئلہ بنے گا قانون نمبر تین فریقے ثانی کے ساتھ ہے دو فریق رو فری کہناف روبو سمن اور سلو اور سلوسان نصف آ جائے فریقے ثانی کے ساتھ مسئلہ چھ سے بنے گا قانون نمبر چار رو آئے فریقے ثانی کے ساتھ مسئلہ بارہ سے بنے گا قانون نمبر پانچ سمن آئے فریقے ثانی کے ساتھ مسئلہ بنے گا چوبیس سے مزکور فی کتاب اللہ تعالی نوران کتاب اللہ میں مذکور جو فرضی حصے ہیں ان کی قسمیں ہیں دو الاول پہلی قسم ہے النصف و ربولو دوسری قسم ہے اصول السان و صولسو و سلوسو الط یہ ایک دوسرے کا ریر بھی ہے اور نصف بھی فروی اہاد جب یہ جب یہ فردی حصے مسائل میں آ جائیں اہاد راجو کل تو ہر فرد کا مقرج اس کا ہم نام ادب ہوگا اِلَّا نصف نصف کا ہم نام تو کوئی نہیں نا تو اس کا منصف نہیں پھر مسئلہ ایک بٹا دو سے نہیں دو سے ہوگا ربو جس طرح ربو آئے من ارباہ مسئلہ چار سے بنے گا سمن آئے تو مسئلہ من بن تن آٹھ سے وہ سلوس ثلث تین سے اللہ حادل کے مسنا الا جب یہ دو یا تین اکٹھے آ جائیں وہ ہمام واحد اور وہ ایک ہی نو کے ہوں ایک ہی نو کے دو یا تین اکٹھے آ جائیں فکل مخراجن لی جز تو ہر عدد, عدد جو مخرج ہوگا کسی جز کا فضالی کل ادد اکون مخرجن لی کل جز ای والی زیر تو وہی وہ عدد مخرج بنے گا اس جو کے زحف اور زیف و زحف کا اب دیکھیں نا نصف روبو سنن ایک مسلم میں اکٹھے آگ ہے نصف روبو اور مثلاً مثلاً اکٹھے آگ ہے ایسے نسب روبو سنن کٹے نہیں آتے کے اکٹھے آگ ہیں فرض کیا تو مسئلہ بنے گا سم آٹھ سے آ, آٹھ سے نصف روبو سمن ایک ہی نو ہے نا اکٹھے آ مسئلہ بنے گا آٹھ سے اب یہ جو آٹھ سے مسئلہ بنا ہے ہم نے کس کی وجہ سے بنایا ہے سمن کی وجہ سے یہ اس کے ریف یعنی روبو کے لیے بھی یہی ہے اور اس کے ریف کے ریف یعنی نصف کے لیے بھی یہی ہے سکتا تھی اس طرح کے چھ ہے مقرجی کا بھی مخرج ہے ولی ولی دیفی دیفی اس کے زیب سلوس سلوسان دونوں کے لیے یہی ہے جب نصف فریق ثانی کے سارے یا کسی ایک کے ساتھ آ جائے سہ ہوا مین سدہ سے مسئلہ بنے گا چھ سے واحد افطالہ کا روبو روکل اویلی جب روبو آ جائے فریق ثانی کے تمام یا بعض مخارج کے ساتھ اب اپنا فروض کے ساتھ سہ ہوا مین اس نئی آشارہ پھر وہ مسئلہ بنے گا بارہ سے واحد افطال کا سمونکلفانی جب سمن شامل ہو جائے خلق ہو جائے دوسرے فریق کے کے ساتھ او یا باز کے ساتھ فا من اربا کی تو پھر مسئلہ بنے گا چوبیس سے تو آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ کیا ہوا کہ کتاب اللہ میں مقرر سے چھ نصف رب و سمن سدو سلو سلو جب یہ اکیلے اکیلے آئیں تو ان کے ہم نام ادب سے مسئلہ بنے گا ایک جنس کے دو یا زائد آ جائے تو مسئلہ بڑے عدد سے بنے گا نصف فریق کے سانی کے ساتھ آئے مسئلہ چھ سے بنے گا روبو فریق کے سانی کے ساتھ آئے مسئلہ بارہ سے بنے گا سمن فریق کے سانی کے ساتھ آئے تو مسئلہ چوبیس سے بنے گا سمجھ آ گئی یہ بات کی بھائی زاہد کو سمجھ نہیں آئی بھائی بلال آپ کھڑے ہو کے بتاؤ باز عزت تو بجو کا کال سو ہاں چھ ہاں ہوں ٹھیک ہے جب یہ اکیلے اکیلے آئیں کسی مسئلے میں ہم نام عدد huh. سے آئے گا ہم نام لپنگ کیا بولنا ہے ہم نام ہم نام عدد سے مسئلہ بنے گا جب ایک ہی جنس کے دو یا تین آ جائیں تو پھر بڑے عدد سے بڑے عدد سے عدد بڑا ہوگا حصہ چھوٹا ہوگا بڑے عدد سے مسئلہ بنے ہاں جب نصف فریق ثانی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ چھ سے نصف فریق سانی کے ساتھ ہے تو مسئلہ ربو آئے تو مسئلہ بارہ سے سمن آئے تو مسئلہ چوبیس سے پتہ لگا ہے چل داس کی پتہ لگا کھڑا ہوا آئے گا تو اگر کوئی دو ایک جن سے ایک جن سے آئیں گے تو مسئلہ بڑے بڑے سے ملے گا اگر مثر فریقے سانی کے ساتھ آ جائے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں بھائی ذہد کو آ گیا تو سب کو آ کتنا سوکھا سا کام ہے چلو یاد کرو شاباش